بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کے سبق میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ ایک ہزار کا مسلح لشکر آ رہا ہے اور جنگ ان سے ہونے والی ہے اور ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے صرف تین سو تیرہ مسلمانوں کی تعداد ہے اسلحہ بھی پورا نہیں ہے اور دوسرے اسباب بھی مہیا نہیں ہیں اور دشمن مکمل تیاری کے ساتھ آ رہا ہے تو ایسے حالات میں صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے وہ کیا ہے اللہ کی طرف توجہ کرنا اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہمیں کہ بندہ مومن سچا مسلمان شخص ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے خصوصا جب کوئی بڑی مصیبت تکلیف بیماری اور پریشانی ہو تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نصرت اور امداد کے لیے ہاتھ اٹھا دیے دعا کرنے لگے صحابہ کرام آپ کے ساتھ آمین کہتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے جو الفاظ نقل کیے ہیں ان میں یہ الفاظ موجود ہیں اے اللہ مجھ سے تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے جلد پورا فرما دے تو نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تو ہماری مدد کرے گا اے اللہ اے اللہ جلدی مدد فرما اللہ تو لکھا بتا فلن تو بد فلورت اے اللہ اگر آپ یہ مسلمانوں کی جو تھوڑی سی جماعت ہے اس کو ختم کر دیں گے تو زمین میں کوئی آپ کی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا اس لیے کہ پوری زمین میں مسلمان بس یہی تھے نا پوری زمین کفر و شرک اور فساد سے بھری ہوئی بس یہی چند مسلمان تھے جو صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گڑ گڑا کر اور رو رو کر دعا فرما رہے تھے یہاں تک کہ آپ کے شانوں سے آپ کے مبارک کندھوں سے آپ کی چادر مبارک جو ہے گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر لے کر دوبارہ اوڑائی اتنے رو رہے تھے اور بدن مبارک ہل رہا تھا رونے کی وجہ سے کہ چادر جو ہے ان کے جسم سے نیچے گر گئی حضرت ابوبکر صدیق ردی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر دوبارہ انہیں اوڑائی اور آرز کیا یا رسول اللہ آپ زیادہ پریشان نہ ہو اللہ آپ کی مدد کرے گا اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا اور ضرور ہماری مدد کرے گا اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرتا ہے قرآن کریم میں جو ارد تصغیسون ربکم کے الفاظ آئے ہیں یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یاد کرو اس وقت کو وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے فریاد کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کر رہے تھے دعا کر رہے تھے اور صحابہ کرام ان کے ساتھ مل کر آمین آمین کہہ رہے تھے یہ دعا کس کی تھی پیغمبر علیہ السلام قبول ہوئی پیغمبر کی دعا قبول نہ ہو یہ ممکن ہے فس تجا اللہ تعالی نے آپ لوگوں کی دعا قبول کی یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا تو پیغمبر علیہ السلام فرما رہے تھے تو سب کو کیوں کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب آپ سب لوگ دعا کر رہے تھے جواب اس کے یہ ہے کہ الفاظ تو پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے تھے دوسرے جتنے صحابہ تھے وہ سب کے سب آمین کہہ رہے تھے اس لیے گویا کہ سب نے مل کر یہ دعا کی ہے اسے یہ معلوم ہوا کہ جنگ کے میدان میں اجتماعی مل کر دعا کرنا یہ سنت ہے سمجھ آئی بات جنگ سے پہلے امیر لشکر یا لشکر کا جو عالم ہے وہ دعا کرے اور سب امین کہیں یہ سنت ہے فساب القوم اللہ تعالی نے دعا قبول کی اندم الملائی کس طرح قبول کی کہ میں آپ لوگوں کی مدد کرنے والا ہوں ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے مردفین جو ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہوں گے قطار بنا کر آ رہے ہوں گے یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے تو اتنی طاقتور مخلوق ہیں کہ لوت علیہ سلاد و سلام کی پوری بستی کو جبریلاسلاۃ وسلام نے اپنے پر کے کونے پر اٹھایا تھا پورے شہر کو اپنے ایک پر, پر اٹھایا تھا اپنے ایک پر پر اٹھایا تھا اور اسے ڈرام سے زمین پر دے مارا تھا ایک فرشتہ پورے شہر کو اٹھا کر زمین پر دے مارتا ہے تو ایک ہزار فرشتوں کی کیا ضرورت ہے یہاں مفتی محمد شفی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی بے مثال طاقت والے فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد مقابلے میں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی ایک بھی کافی تھا ہے یا نہیں ایک فرشتہ بھی کافی ہے مگر اللہ تعالی اپنے بندوں کی فطرت سے واقف ہیں بندوں کی جو طبیعت ہے فطرت ہے اللہ جانتا ہے نا اللہ نے بنایا ہے نا ان بندوں کو اور بندوں کی طبیعت کیا ہے کہ وہ تعداد سے بھی متاثر ہوتے ہیں اتنے زیادہ ہیں اور اتنے زیادہ ہیں اس سے انسان متاثر ہوتا ہے چونکہ کفار کی تعداد بھی ایک ہزار تھی تو اللہ تعالی نے فرشتوں کی بھی تعداد ایک ہزار بتائی اور ان کو بھیجا یہ انسان کی طبیعت ہے انسان تعداد سے متاثر ہوتا ہے اوہو امریکہ دس لاکھ فوج اس کی آ رہی ہے اور ہمارے پاس تو ایک لاکھ بھی نہیں ہے انسان متاثر ہوتا ہے بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں امریکہ جب آ رہا تھا اور اس نے بمباری شروع بھی نہیں کی تھی بھاگ گئے تھے افغانستان سے کہ اتنے بڑے امریکہ کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں ایک ہزار فرشتوں کی تعداد بیان فرمائی ہے یہ انسان کی فطرت اور اس کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے بیان فرمائی ہے اس لیے کہ انسان تعداد سے متاثر ہوتا ہے ان کی بھی تعداد ایک ہزار تھی فرشتوں کی تعداد بھی ایک ہزار تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے کے پیچھے روانہ فرمایا تھا اما جل بشر قوم یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے یہ ایک خوشخبری ہے اور تاکہ دلوں کو اطمینان نصیب ہو یعنی اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ فرشتے نہ بھیجے اور خود ہی سب کا معاملہ نمٹا دے لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس طرح مدد فرمائی